بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ پنجم جائیں گے کیسے سفر حرمین کے اسباب کیسے مہیا ہوں ایمان افروز نکات یقین سے مانگیں اللہ تعالی کے خزانے بے شمار ہیں وللہ اللہ خزاںات والارض اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اول اول اول آخرولواحرول باط ان واحک الشعی علیم جو مسلمان حج کا شوق رکھتے ہوں لیکن اسباب کی قلت کی وجہ سے پریشان ہوں وہ اپنے ارادے کو مضبوط کریں اپنے شوق کو بڑھائیں دل کی آرزو سے تلبیہ پڑھیں اور روزانہ دو رکعت ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور مکمل یقین کے ساتھ مانگیں انشاءاللہ اللہ انتظام ہو جائے گا اور اگر نہ بھی ہوا تو انہیں اس طلب اس تڑپ اس عشق اور اس شوق پر جو کچھ ملے گا وہ بھی انشاءاللہ اللہ حج مبرور سے کم نہیں ہوگا ایک صاحب ہر نماز تکبیر اعلی سے ادا کرتے تھے وہ تکبیر الا کی حقیقت کو جان چکے تھے دنیا میں بہت کم لوگ تکبیر اولا اور صف اول کی حقیقت کو جانتے ہیں ایک بار وہ کسی سخت عذر کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے مسجد پہنچے تو تکبیر اولیٰ نکل چکی تھی ان کے دل سے حقیقی درد والی آہ نکلی ایسی آہ جو کسی مالدار کے دل سے اس کا سارا سرمایہ ڈوب جانے پر نکلتی ہے ایک اللہ والے بزرگ نے خواب میں ساری حقیقت دیکھ لی انہوں نے اس صاحب سے کہا کہ آپ میری ساری زندگی کی عبادت لے لو بس مجھے وہ دے دو جو تمہیں اس آہ پر ملا ہے مقصد یہ کہ اعلی دل کے لیے کسی حال میں محرومی نہیں ہے اعلی ایمان کے لیے کسی حالت میں خسارہ نہیں ہے اعلی عشق کے لیے کسی حال میں نقصان نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی اعلی ایمان میں سے بنائیں